عظحیم علّہ صحمن علامد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حسین موجود فارن اگرامی اور باقی طاً سامعین کو شیم الحسن وار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس شکل اعدم سے باب الحج درس نمبر ستارہ اللہ کے مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں اور کل ہم نے خواتین سے متعلق محسوس حج کے اور عمرے کے عملیات بتائے اس کے بعد حج حسین فرمایا تھا انباب الحج اسی صفحہ ایک سو چالیس کے دوسرے پیراگراف سے شروع ہوتا ہے تو میں انوار جو کے تین ارکان قسم ہیں ان میں سے ایک کا نام افراد دوسرے کا نام و تیسرے کا نام تمدو تو حج افراد میں صرف حج کرتے ہیں عمرہ ساتھ نہیں ہوتا ہے خیران میں حج کرتے ہیں لیکن حج اور عمرہ ایک ساتھ ایک ہی احرام میں کرتے ہیں اور دونوں ختم ہو گیا آخر میں احرام اتارتے ہیں حج تمتو میں وہ تمتو حج تمتو اس و حل حج کو جاتا ہے کہ جس میں عمرہ پہننے کرتے ہیں پھر احرام اتار دیتے ہیں ہاں جی پھر آٹھ جلحجہ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں اور احرام سکا مکے میں جہاں وہ ہے جس مصوعے میں, میں ہیں وہیں سے وہ پہن سکتے ہیں اور <coughs> <coughs> تل پڑھتے پڑتے ہوئے مین جائیں گے آر جلحجہ کو تو یہ حج کی یہ افراد مکہ والوں کے لیے باقی کران و تم تو مکہ سے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے خواہ وارہ معمالی ہو خواہ پر پوری دنیا کے جہاں کہیں سے ان کے لیے حج کے یہ دو ترک ہیں وہ عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کریں گے اب حج افراد جو ہے اس کی نیت بردار ہیں عمل افراد دوبارہ حج افراد جو مکہ والوں کے ساتھ خاص ہیں فنیت اس کی نیت یا خولا یہ کہیں احرام باننے کے بعد جو ہے ہاں جی دور کا نقل پڑھنے سے پہلے یا نقل پڑھنے کے بعد یہ نیت پڑھیں گے اس کے بعد طلبع پڑھیں گے تو نیت یہ انی علام حج الحج یا اللہ انی بے شک میں اردو میں ارادہ کرتا ہوں حج حج کرنے کا فقط یعنی لفظ فقط کو اس ساتھ ملا کے پڑھیں ہاں جی اللہ صرف حج کرتا ہوں یا لفظ فقط بولیں یا او محفریدن بولیں ان میں سے ایک لفظ کو بولنا ہے دونوں نہیں پڑھنا ہے یعنی اللّہ عرید الحط ں فقط حیسر ہولی و تقب الحمن نی پڑھیں نیت یا یوں پڑھیں اللہ منوری من الحج محردن حیاسر ہولی و تقب الحمن یوں نیت کریں کہ اللہ من سے قبول حرما میرے آسان فرما اس کے بعد یہ نیت پڑھنے کے بعد ویلاب یا طلبیہ پڑھیں طلبیہ جو ہے حج ہاں جی، کے خصوصی زمین سے طلبیہ کم سے کم نیت کرنے کے فوراً بعد دو تین دفعہ پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد پھر پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا یہ عمل ختم نہیں ہوتا ہے تو یو البیا طلبیہ پڑ طلبیہ المر البیک اللّہ لبیک لبیک لا شریک لگ لبیک الحمد و نعمت لگ والم لا شریک لمام مضاف میں جس طرح طلبیہ پڑھنے کو حکم نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ولاحت علیہ اور کوئی قربانی نہیں اس حج افراد کرنے والے پر یعنی حج کے حصے میں جو قربانی حجران والے پر مصحب یا تمتو والے پر واجب ہے یہ قربانی اخراط والے پر نہیں ہے اماں پوری دنیا میں جو سنت قربانی جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے وہ قربانی اگر اخراط والا کرنے چاہیں وہ کر سکتے ہیں وہ اگر سابق استطاعت ہے تو وہ قربانی کر لیں آگے اس کے حج کے حصے میں کوئی قربانی نہیں ہے اب آگے حج قرآن کرنے کا اس کی نیات اور اسے ترقہ بتا لیں حج کران دو ترقی کرتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے پہلے عمرہ کریں اس کے بعد پھر <coughs> حج کریں یا پہ لحاظ کریں بعد میں حملہ کریں دونوں طرح میں بتا رہے ہیں کیونکہ کران کے مطلب ساتھ کر رہے ہیں اور دونوں طرح گنجس جیسے آپ کو موقع میسر ہوتی ہے تو عمل کران بارہ حج کران اس کی نیت یہ فا نیت نیت یہ کہ احرام بننے کے بعد ہمیں دورہ کرنا فل پڑیں گے پھر یہ نیت پڑھیں گے یا دور یہ نیت پڑنے کے بعد دورہ کرنا فل پڑیں گے پھر تلویہ پڑھیں گے تو آپ محرم ہو جاتا ہے حج کران کا تو یوں نیت کیا اللہ نیور حجمرتا اے اللہ میں ارادہ کرتا حج اور عمرہ کرنے کا مان ایک ساتھ اب یہاں پر بھی آپ نے لفظ مان یعنی ایک ساتھ کے میں ہے تو یہ لفظ پڑھنے کے بعد پھر بھیا سر ہم علی و تقبل ان دونوں کو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور ان دونوں کے عمرہ حج دونوں میں سے قابول فرما اس نہایت کو یوں بھی پڑھیں تو سو بھی صحیح ہے نے اور عید الحط جب العمرات مان پھر بھی سر ہم و تقبل ہمامین نے پڑھیں تو بھی صحیح ہے یا او یا یوں پڑھیں مقارنین کے لفظ اضافہ کریں یعنی اللہ ورید الحج و العمرت یعنی ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ایک ساتھ کرتا ہوں میں کر رہا ہوں حمالی وطق بالحمنی یہ دو لفظ بعد میں پڑھنا ہے باقی مان پڑھنے اور مقارنین پڑھنے میں آپ کی مرضی ان دو الفاظ میں سے جو بھی پڑھیں اس کے بعد پھر کیا یہ نیت کرنے کے بعد وی اللہ بیا طلبیہ پڑھیں گے ہاں پھر لب ہر نیت کو پکا کرنے کے لیے اس بعد نیت ہوتی ہے اس کے احرام قلعہ روزہ جب آپ طلبیہ پڑھیں گے کم کم تین مرتبہ جو ہیں شروع میں پڑھنا ہوتے ہیں نیت کے فوران بعد تلویہ اس کے بعد آپ کو وضفہ ہی حج کے عمل ادبی زیادہ زیادہ پڑھنا وی اللہ بیا پھر تلویہ پڑھیں گے اب آپ اور خراب میں آپ نے یا میکعط سے پہلے احرام باندھنا سے پڑھنا احرام باندھنا تو واجب ہے اور اگر کوئی اس سے پہلے باندھنا چاہے تو بھی ہمارے فقے میں جائز ہے اسی وجہ سے ہمارے جو حجاز کرام ہیں وہ ایئرپورٹ سے احرام بان کے چلے جاتے ہیں یہاں پاکستان ہی سے تو وہ صحیح ہے ہمارے شقے کے روشنی میں صحیح یہاں سے باندھ کے جا سکتے ہیں پھر حیات خلا مکہ تھا پھر یہ جو ہے یہ بندہ مکے میں داخل ہوگا ہاں جی حیات طوفہ مکے میں داخل ہوگا اب چونکہ اس میں مثال یوں پہ اس کے ترقہ یہ بتایا پہلے عمرہ کریں گے آج کران کرنا ہے اور عمرہ پہلے کریں گے تو یہ بندہ مکے میں داخل ہوگا حیاتوف ہے پھر طواف کر گا یعنی اپنے وہ یا صاحب کریں گے لئے عمرت ہے اس کے عمرے کا کیونکہ عمرے کا چار رکن ہے پہلا رکن جو ہے احرام باندھنا پھر طواف کرنا ساتھ چکر میں اس کے بعد دوڑ کا نرف پڑیں گے پھر عصائی کریں گے صفحہ مروان میں سات مرتبہ تو یہ بتا رہے پھر مکہ میں داخل ہو کہ مکہ جائیں گے اور مینہ نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی اس نے عمرہ کرنا ہے اس لیے حیاطوف ہے پھر طواف کریں گے وہ یا کریں گے صفحہ مروا کے درمیان لی عمرت ہے اس کے عمرے کا اور اب عمرہ کا جو ہے صحیح کرنے کے بعد اب اس نے تقسیر نہیں کرنا ہے یہاں پر چونکہ تاثیر عمرہ کا ایسا ہے نا تقسیر ابھی نہیں کرنا ہے وہ اللہ اور وہ ہل نہیں ہو جائیں گے چونکہ تاثیر کریں گے تو احرام سے نکل آئے گا وہ ہل نہیں ہو جائیں گے احرام نہیں نکلیں گے یعنی یہاں پر پھر وہ تقسیر بھی نہیں کریں گے بات چھوٹا نہیں کریں گے بلکہ ویم چل پڑیں گے الامینا چونکہ یہ حج کے میں پہنچا ہے کو تو اس وہ کریں گے اس لیے ہوتی پھر وہ ہل نہیں ہو جائیں گے احرام نہیں اتاریں گے اور تقسیم بھی نہیں کرے گا جو کہ عمرے کا آخری رکن تھا وہ ابھی موخر کرے گا بھیا ہم سے چل پڑیں گے لامینا چونکہ آج دل دلحجہ کو اگر یہ پہنچا ہے تو صبح یہ جو ہے عمرہ کرے گا اپنا اور ہاں جی تواق کرے گا صحیح کرے گا اس کے بعد احرام سے نہیں نکلیں گے اور بال چھوٹا نہیں کریں گے ناخن نہیں کٹیں گے ہاں جی اور ہل نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احرام میں رہیں گے احرام ہی میں رہ کر پڑھ چل پڑھیں گے عارض الحجہ کو ملا مینا مینا کی طرف وہی یقیفہ اور پھر مینا چلیں گے مینا میں جو ہے وہ عارض الحجہ کے وہاں پہ ظہر عاصل معرف ایشا اور نو تاریخ صبح کی نماز بھی انہیں مینا میں پڑھنا ہے وہی یقیبہ بارفات اس کے بعد پھر یارخات جائیں گے نو تاریخ کے صبح کوات میں ذور کے ذور عاصق کی نماز ذور کے ٹائم پڑھتے ہیں اس کے بعد عالب تک وہاں الفات میں رہتے ہیں پھر مغرب کا اذن ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ جو ہے پھر میدان میں ضلعہ میں آتے ہیں رات وہاں ٹھہرتے ہیں وہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے رات وہاں ٹھہریں گے اس کے بعد جو ہے رات وہاں ٹھہر کے صوک نماز پڑھ کر مشرق الحرام مجید ہے اس سے دق حدود میں آ کر دعائیں پڑھتے رہیں گے دعا کا دعا خیر کرتے رہیں گے اور صبح سرج طلوع ہونے کے بعد پھر وہ مینا میں اپنے ٹین میں آ جائیں گے وہی ارجے کہتے ہیں وہیارج پلاٹ کے آ جائیں گے یومنا قربانی کے دن پھر یہ دوبارہ جو ہے ہاں قربانی جی کے دن شیطان کو کنگریا ماریں گے کنگریاں مارنے کے بعد پھر وہ آ جائیں گے مکہ کو ہاں جی پھر مکہ آ جائیں گے ویا طوفہ اور طواف کریں گے وہ ہاں جی طواف طواف زیارت, زیارت جو کہ اس کا حش کا ایسا ہے توافِ زیارت کریں گے ویا صاحب اور صحیح کریں گے بین صفا والمروہ صفا صفحہ نوا میں ثانی ان دوسری مرتبہ چونکہ اس نے پہلے بھی صفائی کیا تھا صفا نے وہ اس کے عمرے کا حصہ تھا ابھی یہ اس کے حج کے حصے میں چونکہ حج میں بھی صفا سا... طواف سا... ہے اور صفا مروا میں صحیح بھی ہے لہذا پھر وہ صفحہ مروا کے درمیان صحیح کریں گے ثانی ان دوسری مرتبہ لہجت ہی جو اس کے حج کا کیونکہ حج کے ارکان میں سے صائی بھی ہے لہذا جو ہے پہلے طواف کریں گے پھر صحیح کریں گے تو یہ اب اس کا حج کا جو ہے ارکان پورا ہو گیا ہاں جی ہے حصہ اور جو طواف کریں گے حج کریں گے تو اس کا عمرہ ہو گیا اور اس کے ابھی جب طواف بکا لیا صحیح بکال لیا تو اس کا حج حج کا جو حصہ کا جو طواف ہے اور صحیح ہے وہ بھی پورا ہو گیا اور میں نے میں مینا میں جو ٹھہنا تو وہ بھی وہ ٹھہر چکا ہے وہی حصہ اللہ ہو اور آگے فرماتے ہیں اور حجران کرنے والے کے لیے مشتاوی حج دن ایک قربانی ضبح کرنا اور یہ قربانی حج کے حصے کا ہے یا بہت جسے وہ ذبح کریں گے یوم یومنحر آٹھ تاریخ کو ساری نو دار نو دس دلحجہ کو یومن نہر دس دلحجہ کو ذبح کریں گے بیمینہ مینہ ہی کے اندر اس باقی قربانیاں بھی جو ہے حج مینہ میں ہوتی ہیں وہ بھی یہ قربانی جو اس کے حج کے حصے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے حج قرآن کرنے والے کی مینہ میں قربانی جانور ذبح کریں گے اور وہ جانور کیا امام بدن تن اگر ساوی سے تحاتتے تو ایک اونٹ ہاں جی اور بقرا تن یا ایک گائے اوشاعت یا جو ہے ایک ہے بیر بکریوں میں سے جو بھی ملے اوشاطُن ایک باری مینس جان شاعت ویسے یہ علاوہ جو ہے نا بیر بکری دونوں کی علامت استعمال ہوتی جیسے یہاں بھی یہ بولا ہے یا جو ہے ایک چھوٹا جانور ہے بیر بکریوں میں سے مینسزان اب بیر بکریوں میں سے اگر وہ زان بیڑ جن کا ہو ہاں لو اور کا وغیرہ ہو تو اس میں جز ایک سالہ او من الماض اگر بکرا ہو تو سنیتن دو سالہ ان کی عمور بتائے اس جانور کا ہاں <تصفح> تو اس عمر کے جانور ذبح کریں گے خوب اگر ایک بندے کو جانور نہ ملے ذبح کرنے کے لیے عمل لم یجد اب یا اس کے پاس پیسہ پیسہ چوری ہو جانور نہیں خرید سکا ہاں جی تو یا جانور اس کے پاس جانور خریدنے کو نہیں ملا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے امکانی پہلے ورنہ جانور مل جاتے ہیں وہاں پر عمل لم یجت اور جس کو نہ ملے یعنی قربانی کے لیے جانور نہ ملے تو اس شخص کے علاقوں میں بس یا مسئلہ تو وہ روزہ رکھیں تین دن فی الحال کے دنوں میں تو دنوں میں یہ اس کی پاس نہیں ہے قربانی کرنے کا اس کے نہیں تو وہ تین دن جو ہے کے دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے تو یہ تین دن کون سے تین دن ہیں تو جس طرح حادث میں لے کے حقیم تو تعین نہیں کیا حادث عائبہ میں آتا ہے نو, تاریخ سات تاریخ بلکہ سات آٹھ نو یہ تین دن سات آٹھ نو قربان رکھیں گے پھر تاریخ کو تو روحان جو ہے عید روزہ رکھنے جائز نہیں ہے کیونکہ عید کے کی دن میں روزہ جائز نہیں ہے تو ان دونوں میں وہ روزہ رکھیں گے ہاں جی اچھا ولی اور پھر آگے فرمائے تین دن وہ روزہ رکھیں گے حج کے دنوں میں فی الحال اور سب دن اور سات دن اظہار آ جا جب وہ پلٹ کے اپنے گھر پہنچیں گے تو وہاں سات دن روزہ رکھیں گے البذا اس کے لیے یہ روزہ رہنا مستعفی حج کران والے کی قربانی نہ ملنے کی صورت میں تو یہ کل جو ہے تو تین دن یہ سات دن تل کا اشرت الکاملہ یہ مکمل دس دن کا روزہ ہو گیا یہ اس حج کران والے کے لیے قربانی نہ ملنے کے سرب میں درج نظرانہ ہے ولی القارین نے آپ قرماتے ہیں حج قرآن کرنے والے جیسے ابھی اوپر کی مثال میں کیا ہو اس نے عمرہ پہل کیا حج بعد میں کیا ٹھیک ہے اس کے لیے دوسرا ترقہ بھی صحیح ہے ولیل قاری حج قرآن کرنے والے جائجوز جیسے جائز ہیں مقدم کریں عمرہ تو اس کے عمرے کو حج اس کے حج پر کما زکر ترنت جھنا میں ابھی آپ کو ذکر کیا ہے ابھی پرچے بھارت میں یہی تھا ہاں پہلے عمرہ گیا پھر عمرہ کا طواب صحیح کرنے بعد حد العر میں میدان مینا میں گیا تھا تو وہ طرقہ بھی صحیح ہے اور یار دوسرا ترقہ اور حج جو ہو یا مقدم کریں اس کے حج کو العالعمرت ہے عمرے پر تو حج کو پہلے کریں عمرے کو بعد میں کہیں اس صرف میں وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے میقات سے احرام باندھا ہے تو ڈائریکٹ مینا میں چلا جائے گا اگر وہ نو تاریخ کو پہنچائے نا تو نو تاریخ کو تاریخ کو اگر پہنچائے تو ڈائریکٹ مینا چلے جائیں گے یا مکہ میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا اب یہ حج کو عمرے پر مقدم کریں تو پلاں وقت محجت اگر اس نے مقدمہ اس کے حج کو اعلیٰ عمرہ پر تو پھر کیا کریں پھر تو ترقی یہ ہے وہ میقات سے ڈائریک مینا چلے جائیں یم باقی اس کو چائے یم چاہیے کہ چل پڑے مینا میقات, میقات سے جو آپ نے حرم باندھا تھا یا میقات سے پہلے ڈائریک علا مینا البتہ یہ وہ شاس کے لے جو آر دن حرجہ کو مکہ میں پہنچیں تو اس میں وہ حرم میں نہ جائیں اور ڈائریک مینا چلے جائیں اگر دیر سے پہنچ جائے تو ہاں جی اور مینا میقات سے مینا جائیں گے مینا جو ایک دن آٹھ تاریخ اور آٹھ اور نو کے درمیان رات وہاں ٹھہرے گا اس کے بعد ممینہ مینا سے پھر نو تاریخ کے صبح کو الال عرفات جائیں گے وہ یقیبہ بھی الفات میں ٹھہرے گا جو نو تاریخ کے پورا دن معریب تک ومینہ پھر جو ہے ععرب کے اذان کے ساتھ وہ مزدل عرفات سے الال مزدلفہ پھر میدان مزدلفہ جائیں گے مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان میں واپس اور جو ہے وہ یقیبہ بھی وہاں ٹھہریں گے چونکہ رات وہاں مزدلفہ میں ٹھہریں گے غارف عیشیہ کی نماز وہاں پڑھیں گے صبح کی نماز بھی پر پڑے گا دس تاریخ صوبی نماز صبح میں یا پھر وہ دس تاریخ صبح کو پھر پلاٹ کے آ جائیں گے مینا میں اور مینا میں آ صبح صبح کیا کریں گے دس تاریخ و صبح کو مینا میں آئیں گے کیونکہ صبح صورت طلوع ہونے تک تو ان ماشاء الحرام کے مسجد کے ادواد میں وہاں دعا کرتے رہنا ہے اس کے بعد جو ہے سورج طلب ہونے کے بعد پھر وہ آنا ہے ہاں جی مینا آنا ہے جنا میں اس کے اپنے سامان اور ٹین میں آنا ہے ٹین میں آنے کے بعد جو جو کنکران لے کے آئے تھے اس میں سات کنکرین اٹھا کر بڑے شیطان کو دس تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو مانا ہے ولا میر جمرہ تالاقبہ اور کنگنیا مارے گا سب سے بڑے شیطان کو جو آخری جمرہ ہے مکے کے نزدیک ہے ولا یاخروجہ اب نے شیطان کو کنگنیاں مار لیا باقی لوگ کیا کرتے تھے شیطان کو کنگنا مارنے کے بعد قربانی کرتے تھے احرام سے نکال آتے تھے لیکن چونکہ اس نے ابھی عمرہ نہیں کیا حج کو پہلے کیا لہٰذا یہ بندہ ولا یہ نہیں نکلے گا مینا الحرام احرام سے بلکہ شیطان کو گنگا ماننے کے بعد پھر وہ سے بھیا شرچل پڑیں گے لب مکہ تب مکہ پائیں گے تاکہ اپنے وہ عمرے کا جو ہے طواف کرنے کے لیے عمرہ اور حج کا دونوں کا طواف کرنے کے لیے بھیا طوفہ پھر وہ طواف کریں گے حج کے حج کا, کا وہ یہ سائی سا سا کے لحاظ جاتے ہیں اس کے حج کا پھر طواف کریں گے پھر عائی کا حج کا پھر طواف و جو اس کے حش کا حصہ کرنے کے بعد چونکہ آپ کو پتہ ہے جو عیسائی کا جگہ میں حرم کے حدود سے تھوڑا باہر ہے تو ابھی دوبارہ بھیا رہ پھر پلٹ کے آ جائیں گے مینار مروا مروا پہ چونکہ آگے صحیح حش کا صحیح آخری چکر مروا پہ ختم ہوتی ہے وہیں سے باہر نہیں جائیں گے پھر دوبارہ پلٹ کے آ جائیں گے مروا سے علم بیج پھر کعبہ کے پاس آ جائیں گے کس مقصد کے اس کی عمرے کا جو طواف ہے اور صحیح اس کو پورا کرنے کے لیے تو پھر کعبہ پہ آگے بھائی یا فا طوفہ پھر طواف کریں گے بھیا صحیح سا کہیں گے شان دوسری مرتبہ لی عمرہ تھی اس کے عمرے کا جو اس نے پہلے عمرہ بھی اس نے نہیں کیا تھا عمرے کے بعد طواف صحیح اور طواف کریں گے اور صحیح کریں گے سانی ان دوسری ماتا مطلب ولی عمرہ تھی وہ اب یہ اپنے عمرہ بھی کر لیا دونوں کا حج کا بھی تو تواف صحیح کر لیا تو پھر کیا آخر پلکنے کی بنا میں اب میں نام آنے کے اس کے بعد جو قربانی ہے وہ قربانی ذبح کریں گے اس پر مستعف ہے پھر سو میاں کا پھر وہ اپنا حلق کریں گے مقبل گنجا کریں گے اور یکا افضل مردوں کے لیے اور یکاشرہ یاد چھوٹا کریں گے بعد عورتوں کے لیے چھوٹا کرنا ہی حکم میں ایک دو اینچ کاٹیں گے والمان اللہ شاہل مرتوں کے لیے کہا بال کا انجا کرنا ہے تو وہ جن کا بال ہی نہیں تو کیا کریں گے والمان اللہ شاہ و شان جس کا کوئی بال نہیں اس کے سر پہ یہ صاحب اس کے لیے مصاحی امرار الموسا امرار پھرانا موسیٰ یان جو ہے وہ استرا کو بولتے ہیں جو نایلوں کی بات ہوتی ہے بس سرمنڈانے کے لئے موسا استرا کو پھیلائیں گے اللہ سے سر پہ واہ واہ اس کے سر کو پھیرانا بے مساوۃ الحال قلح اس کے حامی جو ہے یہی سرمنڈانے کے مساوی ہیں۔ تو یہاں سے وہ احرام سے نکل آئے گا نہایت دھو کے اپنا قربانی کرے گا بقیہ حکم انشاءاللہ شاء اللہ